اللہ تفصیل یہاں تشعر علیہ الرحمہ اور ماتین رحمہ موت ضلع فلاسفہ اور بعض مسلب کو بیان کرتے ہیں اس سے پہلے تو یہ گزرا کہ انسان افضل ہے فرشتوں سے تو معتدلہ کی رائے اور فلاسفہ کی رائے اس سے مختلف ہے ان کے ہاں یہ ہے کہ فرشتے افضل ہیں انسانوں سے فرشتے افضل ہیں انسانوں سے اور اس کے لیے ان کے بھی کئی سارے جرائم ہیں کئی وجوہات سے انہیں استقال کیا ہے سب سے پہلے یعنی تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ پہلے کیونکہ چار دلائل سنک پل جماعت کے یعنی شارہ اور ماتور تھے بادیا مات کے اب اسی طریقے سے چار دہلیوں سے چار دہلی بیان کی شعرے نے موت ضلع اور فلاسفہ کی. اور انہی چار دہلی ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کا جواب بھی بیان کیا ہے ساتھ میں شارے نے سب سے پہلی جو دہیل ہے اور استلال کیا ہے موت اور فلاسفہ نے کہ فرشتے افضل ہیں انسان سے وہ یہ کہ فرشتے جو ہمارے ہاں جو ہے فرشتہ جو ہوتا ہے وہ جسم بھی رکھتا ہے اگت سے بہت لطیف ہے لیکن ان کے ہاں فرشتہ جو ہے وہ جسم نہیں رکھتا بلکہ صرف اور صرف روح ہے خیر پہلا ان کا استدار یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں مہت ارواح ہیں دوسری بات یہ کہ وہ جو انسانوں کے اندر شہوت اور دیگر جو فساد کی وجوہات ہیں غصہ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تب کہ فرشتہ ان چیزوں سے بھی کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ قبل ہوتے ہیں افعال پر اور طرح طرح کے افعال انجام دیتے ہیں مثال کے طور پر آ, وہ اس طرح کا مشکل کام کرتے ہیں ہوائیں چلاتے ہیں اس طریقے سے بارش برسانے کا کام ان کے ذمے ہوتا ہے اسی طریقے سے بعض دفعہ زلزلہ لے آنا اور اسی طریقے سے خطا کے کبھی انسانوں کو شکل دینا بادل رحم میں وغیرہ وغیرہ موڑ ایسے ہوتے ہیں جو فرشتے کر سکتے ہیں انسان نہیں کر سکتا پھر یہ کہ کئی دفعہ فرشتوں کو گزشتہ ہونے والے واقعات اور آنے والے واقعات کے حوالے سے علم ہوتا ہے جبکہ انسان اس سے کیا ہوتا ہے نا واقف ہوتا ہے تو ان طریقے سے اس طریقے سے سردار کرتے ہوئے مؤتصرہ اور فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ کیا ہے افضل ہے انسان افضل نہیں ہے لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتے افضل ہیں تو متحظت حضرت والجماعت کا یہ کہنا اشارہ واپری دیا تو یہ کہنا کہ انسان افضل ہے دیہات یہ ٹھیک نہیں یہ کہنا ہے موت زراور فلاسفہ کا جب بھی اس کا جواب شاعر کھول ہی دیا ہے کہ یہ جو بنیادیں ذکر ہیں بہت فلاسفر ہے یہ صرف اور صرف فلسفی اصول ہیں ہے فلاسفہ جو جو اصول ہیں انہی پر ان درینوں کا قیام ہے ہم ہمارے کیوں کہ اصول ہی الگ ہیں لہٰذا ہمارا ان کے یہاں کوئی جوڑی نہیں ہے ہم قابل تقریب اس بات کے نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ارواح موجودہ ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم کچھ سب مانتے ہیں دوسری بات یہ کہ انہوں نے ذکر گی کے وہ شہابت اور غصہ وغیرہ سے پاک ہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ غصہ غصے اور شہد وغیرہ سے وہ پاک ہیں لیکن ہم اسی کو تو فضیلت میں شمار کرتے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جس, اندر نہیں, جس کے اندر غصہ اور شہابت بھی ہے اس کے باوجود وہ اعمال کے ایک بلند مرتبہ پا لیتا ہے دوسرا وہ ہے کہ جس کے اندر شہابت اور غصہ ہے ہی نہیں پھر وہ مرتبہ پالا جاتا تو ظاہر ہے وہی وہ فضیلت بنوا کر جس کے اندر کوئی مانے بھی موجود تھا پھر بھی اس نے فضیلت کو پال لیا تو اصل جو دار و مدار ہے وہ ثواب پر ہے یہاں پر افضلیت چیز میں وہ بنیاد نہیں ہے بلکہ اصل جو بنیاد افضلیت اور غیر افضلیت کا جو قائم کیا گیا ہے وہ ہے ثواب پر زیادہ ثواب کس کو ہوگا صحیح بات اس کی کہ بہت ساری ایسی, ایسی چیزوں پر قادر ہوتے ہیں کاموں پر مثلاً سخت باری باری کام کرتے جو انسان نہیں کر سکتا یہ افضلیت ان کی کسی اور اعتبار سے ہے وہ ثواب اور احباب وغیرہ کے حوالے سے نہیں ایک ذریعے دوسری دلیل جو ذکر کی ہے معتدرہ اور فلاسفہ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام انبیاء علیہم السلام جتنے بھی آئے ہیں سب مانتے ہیں کہ انبیاء کیا ہیں عام انسان سے افضل ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء جو علم حاصل کرتے رہے ہیں وہ فرشتوں سے حاصل کرتے رہے ہیں ٹھیک جیسے قرآن مجھے کی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی لکھا ہوا ہے کسی طریقے سے اور یہ اصول اور مسلمہ بات ہے کہ جو سکھلانے والا ہوتا ہے جو استاد ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے کس سے شاگرد سے رشتہ افضل ہوا کس سے انسانوں سے مطلب تو اس کا جواب شاعر نے یہ دیا ہے کہ یہ بات تو چلو ہم اس بات کو تو مانتے ہیں اس اصول کو کہ استاد افضل ہوتا ہے بہ کس کے شاگرد کے لیکن یہاں پر ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی فرشتہ جو ہے وہ استاد ہے بلکہ فرشتہ پہ ایک پیغام رساں ہوتا ہے ایک مبلک ہوتا ہے تعلیم ہے. ہے اور دوسری بات اصول پر کو مان بھی لیں کہ استاد ان کو استاد مان کر یہ کہہ کہ بھائی وہ افسر ہے اور نبی کو محسول کر دے تو استاد اور شاگرد کی حصیت آگے تو بہت دنیا میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ شاگرد استاد سے بہت زیادہ افسل ہو جایا کرتا ہے بہت زیادہ عالم ہو جایا کرتا ہے بہت زیادہ دیکھا گیا ہے تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو مان کر کہ یہ کہہ है جائے کہ پھینچتا کیا ہے افسل ہے انسان سے تسری تسری دلیل کی ہے وہ یہ ذکر کی ہے کہ جی پرانے مجید میں یا جہاں کہیں بھی آپ دیکھو کرشنوں کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے یا عام انسانوں کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ترتیب ہے وہ چونکہ ادنا سے الگ کی طرح ہوتی ہے یا خیر اب یہاں پر یہ والی بات نہ کریں تو اسی دلی میں آ ہارہ یہ باقاعدہ مستقبل طور پر تو کہتے ہیں کہ پہلے جو افسری کا تقاضا کرتے ہیں کہ پہلے یہ ذکر کیا تو افسل ہوگا ذکر کے وہ مفضول ہوگا جیسے ایمان کی تعریف کی جاتی ہے کتبی وہ رسوڑی تو رسولوں کا تذکرہ بہت بعد میں آ رہا ہے کا تذکرہ پہلے آ رہا ہے اس اللہ طبی خیر یہ تو نہیں قل آمن کل ان تمام سے پتہ چلتا ہے فرشتے کیا ہیں افسر ہیں اور کیا ہے ذکر کیا ہے تو اس کا جواب شار نے دیا ہے یہاں پر فرشتوں کو جو نصوص میں یا دیگر احادیث وغیرہ میں جو مقدم کیا ہے اس کی دو ہیں ایک تو یہ کہ فرشتے مقدم ہیں انسان سے انسان بعد میں پیدا کیا گیا ہے فرشتے پہلے سے موجود تھے ابھی تو فرشتوں نے کیا ہے حالت وبارہ پترہ سے بیس کیا انسان کی انسان کے تقریب میں تو یہ جہاں پر جو تقدم ہے وہ تقدم تقریم افسلیت نہیں ہے بلکہ تقریب وجود ہی ہے کہ وجود کے اعتبار سے فرشتے پہلے تھے اس کی یہاں پر ان کو کیا کیا ہے مقدم رکھا گیا ہے سمجھ آ رہی ہے بات کریں کہ فرشتے موجود ہونے میں وجود سے مقدم سے شریف کو مقدم کیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کپل بولے وجود کے امبیا مسنط دنیا میں تشریف لاتے رہے لوگوں کے سامنے چلتے پھرتے رہے کھاتے پیتے رہے تو ان پر ایمان لانا یہ تو اتنا مشکل کام نہیں تھا ان پر ایمانا آسان تھا لیکن فرشتے اور تبارت مطالعہ کیے گئے اسی مخلوط جو مخفی ہے سامنے نظر آنے والے نہیں ہیں اور ان پر مان لان زیادہ ضروری ہے موجود نہیں ہے سامنے نہیں ہے اس لیے ان کے اخبار کی بنیاد پر کیا گیا ان کو مقدم کیا گیا ہے اس تقریب سے یہ کہیں پتہ نہیں جنتا کے پیش سے کیا ہوں گے؟ مقدم ہوں گے. یہ تین دلیل ہیں اور ان کے تین جواب باقی چوتھی جو جی دلیل ہیں آخری اس پہ ان شاء اللہ اور ان شاء اللہ ہماری کتاب کسی پر کیا ہوگی ختم ہو جائے گی چوتھی اور آخری دلی فرشتے جو ہیں وہ محص اسباب سے ہے وہ یعنی یہ ایک بحث ہے کتاب کے شروع میں وہیں پڑھی نہیں اس لیے ہم زیادہ اس بحث نہیں کریں گے بس یہ کیا ہیں کس سے بھی مقبرہ ہے صورت جسم سے بھی اور سے بھی کبھی افہار اجیبہ یہ افہار یاجیبہ پر کیا ہیں؟ کبھی ہیں انسان کی بہ مختلف یعنی عجیب و غریب افعال کرتے ہیں آنے والے زمانے میں ہونے والے ہمارے اور گزشتہ زمانے میں سب سے کیا ہوتے ہیں یہ واقف ہوتے ہیں فلاسا کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی بنیادیں ان اس دلیل کی سارے, کے سارے فلسفی اصول ہیں اسلامی اسلامی واضح کر دیا ہے حسانی دوسری دلیل معتدلہ کی इस बात पर स्पष्ट है अमल अंबिया महाउन पसर्व शक्ति अंबिया वजूद है कि वो इंसानो में उपस्थित है ताल्म वो हिकमत करते हैं वो استفیدون منه और कृस्तों से क्या करते है इस्तेमाल करते है मेरे करी कौली تعالى अलमहु الحिकिल कुवालिन लम इनका वला सहरन किया यह नजर नहीं है कि मालूम में निष्काफ अफल تعلیم, اللہ تعالیٰ تعلیم, اللہ تعالیٰ کہ تعلیم جو ہوتی تھی بتانا کس طرح سے مغل لگو کے صرف اور صرف کیا ہوتے ہیں پیغامبر ہوتے ہیں پیغام پہنچانے والے ہیں مغل یعنی پیغام کو پہنچانے والے ہیں تبلیغ کرنے والے اور بس دوسرا میں نے آپ کہ اگر مان بھی پھر بھی کیا ہوتا ہے بال دفعہ سے درجے میں بڑھ سکتا ہے بارہ دنیا میں استاد سے ہی درجے آگے بڑھ جاتے ہیں کتابی امبیا اکثر طور پر کتاب اور سنت مزید اور حدیث نے قدیم اور ذکریوں کو ذکر, ذکر امبیا علیہ استاد السلام کے ذکر پر فش اور ایسا ہو نہیں سکتا تھا تقدیم نہیں ہے رقبہ اسی لیے کہ یہ رتبے اور شرط میں عظمت میں کیا ہے مقدم ہے اس لیے فیشر کے ذکر ہے اور میڈیا وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے جیسے ملائی سے کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ہم کو جو مقدم سے ذکر کیا گیا ہے وجود کیسے کہ ہے وجود میں پہلے آئے ہیں انسان کو بار میں پیدا کیا گیا ہے لہن وجود ہو وجود وجود یا اس لیے کہ وجود ان کا جو وجود ہے یہ مخفی یہ پوشیدہ کھل ایمانوں میں اخوا ابھی لہذا ان پر ایمان زیادہ ضروری ہے کہ یہ مفی ہے ابھی اولا اس وجہ سے ان لوگوں کی ان کا مقدر کرنا زیادہ بہتر ہونا چاہیے ان کا مقدم کرنا زیادہ بہتر ہے اور اس کا جواب پھر پڑے گا اللہ تبارک السلام علیکم